أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنكد خير أمة أخرجت للناس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 نازل فرماتا ہے جو پہلی آیت ہے جو جہاد کی اجازت کے بارے میں نازم علی نیو قاتل ابھی انہوری وہ جن لوگوں سے لڑائی کی جا رہی ہے جنہیں تنگ کیا جا رہا ہے جنہیں ستایا جا رہا ہے کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے لہذا اب انہیں بھی اپنی طرف سے دفاع کی اجازت دی دی جا ہے انہیں بھی قتال کرنے کے حتیاں اٹھانے کی اجازت دے دی جا رہی ہے تو وہ وقت اب آ چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو قتال کی اجازت کی اجازت دے نبی کریم وسلم کی ایک آپ نے کیا بیان بنوایا لتا ان یقیناً ضرور بھی ضرور تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یقین مان لو اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالی تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب نازل فرمائے گا پھر تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکال دیا جب نکال دیا مجبور کر دیا نکلنے پر, دیا پر تو ہے تو حتو قرآن قرآن رضی اللہ رضیولتوں میں فرمایا رضی تھا کہ انہ اپنے نبی کو ان لوگوں نے شہر بدر کر دیا ہے اب اللہ تبارک و تعالی انہیں ہلاک کر وہ دیکھو سار دیکھو رہے وہ دن دنوں پتلو ندی اللہ بول من لقدیر ان لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی ہے انہیں لڑائی یعنی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر قادر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و لاقبت المتقین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بعد حاضرین نماللس آج 14 سفر سن چودہ سو چونتیس مطابق ستائیس جسمبر 2012۔ حزب معمول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وار دروس کا آغاز ہوا چاہتا ہے ابھی ہم کچھ دیر میں دروس کی اگلی کڑی یعنی چودہ کڑی قسط ان انشاءاللہ شروع ہونے جا رہی ہے حاضرین قبل حصے کے یہ چودویں قسط شروع ہو پچھلے درس کی کچھ جھلکیاں یعنی تیرہویں درس کی کچھ جھلکیاں ہمارے سامنے آئیں اس سے پہلے والے درس میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سعادت مدینہ منورہ میں ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مدینہ میں تشریف فرما ہے آپ کو کئی مسائل درپیش ہیں پہلا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مہاجرین کے قیام کا مسئلہ تھا اسی طریقے سے مدینہ کی آب و ہوا کا مسئلہ تھا جو مکہ سے بہت ہی مختلف تھی اور ایک مسئلہ جو درپیش تھا مسلمانوں کی جائے عبادت مسجد کا مسئلہ تھا اور اسی طریقے سے وہاں پر موجود مدینے میں یہودیوں کے ساتھ معاملات اور تعلقات کا مسئلہ تھا ان مسائل کی ایک سوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے لیے جیسے مواقعات کا سلسلہ شروع کیا آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا کر رکھ دیا اس کا اثر اتنا پراثر ہوا کہ سبحان اللہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ لوگوں نے جن کے پاس دو گھر تھے گھر دے دیے ان کے پاس دو زمینیں تھیں ایک زمین دے دیا اور حتیٰ کے جن کے پاس ایک سے زائد بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کہا کہ جس کو تم چاہتے ہو طلاق دیتے ہیں اور اس سے تم نکاح کر لو لہذا دے مثال کارنامے نبی علیہ السلاط والسلام کے اس دور میں سامنے آئے حاضرین اسی طریقے سے آب و ہوا کے تعلق سے ہم نے سنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بیماریوں سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے حتی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پریشان تھے بیماری سے اتنے میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین جو مدینے کی نحوستی جو مدینے کی آب و ہوا میں خرابی تھی جو کمزوری تھی جس سے بیمار ہوا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ رب نے کے رخ کو دوسری طرف پھیر دیا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جئے عبادت کے لیے مسجد نبی کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا اور آپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعاون سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہوئی اسی کے بعد ہم نے سنا تھا کہ حضرت عائشہ انہا کی رخصتی کا وقت آیا انہیں رخصت رخصتی کی گئی اور اسی طریقے سے اذان کی مشروعیت کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ اذان کیسے مشروع ہوئی خواب کے ذریعے سے صاحب کرام رضوان اللہ علیہ کو خواب میں گیا. لہٰذا اذان مشروعوں کے لئے اذا دینا شروع کر دیا تھا مدینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد اقسا کی طرف ہوا کرتا تھا بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طرف تھی اللہ رب العلوم نے اس طرف کو مکمل کیا لہٰذا مسلمانوں کا قبلہ مسجد سے ہٹا بیت اللہ کی طرف کابۃ اللہ کی طرف مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا گیا یہ ساری تفصیل ہم نے سنی تھی اور اس کے بعد یہ اثر بھی سنا تھا کہ تحویل قبلہ کے بعد مسلمانوں کے اوپر منافقین اور یہودیوں کے کن کن طرح سے طنز ہوا کیا, کیا گیا کس طریقے سے پریشان کیا گیا اور کیا کیا چیزیں کہا کہی گئیں اور اس کے بعد دو تین اہم شخصیات کی وفات کا سلسلہ ہم نے سنا تھا اس کے بعد یہ چودہ کڑی ابھی شروع ہونے جا رہی ہے چودویں بھی, بھی شروع ہونے جا رہی ہے میں بڑے اعدب احترام کے ساتھ فضیرۃ الشیخ استاد محترم مولانا مقصود حسن فیضی حفیظ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور چودھویں کڑی کا آغاز فرما السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب یوم الدین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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حك إلا أن يقولوا ربنا الله وَلَأُولَاءِ دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي وحل من يفقه عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں نبی کریم حضور اقدس حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا یہ سلسلہ یہاں پر آ کر کے رکا تھا کہ اب مسلمان اس مرحلے تک پہنچ چکے تھے کہ وہ کافر وہ مشرقین وہ ظالم لوگ جو انہیں تنگ کیا کرتے تھے انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے اب ان سے نہ صرف یہ کہ ان کی نظر سے نظر ملا کر کے بات کر سکیں بلکہ اس مرحلے تک پہنچ چکے تھے کہ اب اپنی تکلیفوں اور اپنی پریشانیوں کا ان سے بدلہ بھی لیں کیوں اس لیے کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جب استقرار ہوا اور ان کی جتنی قوت تھی وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئی ہے جغرافیائی طور پر اب ان کو ایک جگہ مل گئی ہے یعنی ان کا اپنا ایک ملک ہو گیا ہے جس میں آزادی کے ساتھ جو کچھ وہ کرنا چاہیں کریں کسی بڑے امام کسی بڑے حاکم کی اب وہ نہیں تھے اور یہ بڑا اہم نکتا ہے ساتھیو آج بھی بہت سے لوگ جو جہاد کا عالم بلند کرتے ہیں اور وہ کسی دوسرے کے تابع ہوا کرتے ہیں کسی دوسرے حکومت کے تو جو فائدہ جہاد کا ہونا چاہیے وہ اٹھا نہیں پاتے ہیں بلکہ بسا اوقات جیتی جنگ ہار جانا پڑتا ہے کیوں اس لیے کہ خود فیصلہ نہیں کر رہے ہیں آپ جس حکومت کے تابع ہیں جو حکومت وہ فیصلہ کر رہی اس فیصلے کو آپ کو ماننا ہے لہا اسی لیے علما کہتے ہیں کہ جہاد کے فرضیت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی حاکم مستقل ہو آپ کا کوئی امام ہو جس کی آپ اطاعت کر سکیں اور آپ کی قیادت کر سکیں یہ نہیں ہے کہ آپ کا امام تو آپ کو وقت ضرورت تو استعمال کر رہا جب تک اس کا فائدہ ہے اور جہاں اسے اپنا فائدہ خطرے میں نظر آیا وہ کرسی پیچھے سے کھینچ لے گا اور گرنے کو جائے آپ کو کوئی چارہ دوسرا نہیں رہے گا تو جب صاحب مدینہ منورہ اکٹھا ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ان کے امام آدم تھے حکومت مدینہ منورہ کی آپ کے ہاتھ میں آئی اس لیے کہ جو مدینہ منورہ کے انصار تھے اور مسلمان تھے وہ تو بغیر کسی اونچوچ را کے آپ کو اپنا حاکم مان ہی لیا تھا مان ہی رہے تھے امام مانتے ہی تھے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے یہود کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا کہ ہمارے ساتھ مل کر کے یہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر نہیں تمہیں ہمارے ساتھ مل کر کے یعنی گویا کہ ہماری قیادت میں رہ کر کے مدینہ مرتب دفاع کرنا ہوگا تو وہ وقت اب آ چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو قتال کی اجازت دے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتا ہے جو پہلی آیت ہے جو جہاد کی اجازت کے بارے میں نازل ہوئی ادین الدین غلموں جن لوگوں سے لڑائی کی جا رہی ہے جنہیں تنگ کیا جا رہا ہے جنہیں ستایا جا رہا ہے چونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے لہذا اب انہیں بھی اپنی طرف سے دفاع کی اجازت دے دی جا رہی ہے انہیں بھی قتال کرنے کے ہتھیار اٹھانے کی اجازت دے دی جا رہی ہے اور یہی نہیں اگرچہ وہ تھوڑے ہیں اگرچہ وہ کمزور ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی وسلیم لدیر یقین یقین مانو اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے سنیم ل قدیر اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبار تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر لا قدیر قادر ہے تو گوجا یہ آیت اتنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اب اگر تمہیں کوئی تھپڑ مارتا ہے تو تمہیں آنکھ بند کر کے سہ نہیں لینا ہے بلکہ اس تھپڑ کا جواب تمہیں اب دینے کی اجازت ہے تمہیں کوئی تنگ کرتا ہے تو اس سے اپنا بدلہ لینے کی تمہیں اجازت ہے تمہیں اگر کوئی قتل کرنے کے لیے آتا ہے تو بدلے میں اسے پہلے ہی قتل کر دینے کی تمہیں اجازت دی جا رہی ہے چنانچہ سنن ترمیدی میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تو بیان فرماتے ہیں سنسن احمد کے اندر بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی بلکہ اس سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی کا ارادہ فرما لیا اور صرف ارادہ ہی نہیں بلکہ ہجرت کے لیے نکل پڑے آپ تو انہوں نے کہا کہ انجڑ حضی عبداللہ نے عباس سے کیا حضرت ابو بکر نے کیا کہا انہی و انا اللہ اپنے نبی کو ان بدبختوں نے اپنے شہر سے نکال دیا ہے یقیناً اللہ تبارک و انہیں ہلاک کرے گا اس لیے کہ نبی کو اللہ کے برگزیدہ بندے کو اپنے یہاں نہ رہنے دینا یہ خیر کی علامت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اوپر عذاب اور مصیبت آنے والی ہے اسی لیے ساتھیو یہ نقطہ اور یہ بات آپ سمجھ لیں کہ کسی معاشرے میں نیک لوگوں کا وجود لیکن وہ نیک نہیں سے ہم نے نیک تصور کر رکھا ہے مثال کے طور پر ہم اسے بڑا نیک سمجھتے ہیں جو مسجد میں رہتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے باہر چاہے لوگ چوری کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں جو کچھ بھی کریں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا صرف مسجد میں بیٹھا تھا ہم اسے کیا سمجھتے ہیں بڑا اچھا آدمی کسی سے کچھ لینا دینا رہی لیکن وہ اچھا آدمی نہیں وہ ظالم ہے وہ ظالم ہے وہ بدبخت ہے. وہ ظالم... نیک آدمی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جہاں اس کے اوپر یہ ذمہ داری کہ اپنی اصلاح کرے وہیں اس کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی بھی اصلاح کرے کن تم خیرہ امتی ناس امرون ابل معروف من کر تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے صرف اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو اپنے لیے نہیں نکالے گئے ہو اپنے لیے نہیں بنائے گئے ہو کس کے لیے یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے میرا نہیں ساتھی ہو تم خیرہ تم بہترین امت ہو اخرجت لناس لوگوں کے لیے تمہاری بعثت ہوئی ہے تو بالمعروف معروف وطن عن کر و باللہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالی پر ایمان لے آتے ہو اسی لیے ساتھیو وہ ورکہ جو یہاں پر پڑا ہوا ہے دیکھے مسجد کے اندر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا لتا امر نبی معروف ان یقیناً ضرور بھی ضرور تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یقین مان لو اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے عذاب نازل فرمائے گا پھر تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں کو قبول نہیں کرے گا تو نیک ہونے کا ساتھیوں ہو یہ مانا نہیں کہ آدمی کو اپنی سیری فکر رہے بس لوگوں کو چوریاں کرتے, کرتے ہوا چھوڑ دے بلکہ ان سے نظر آنے کی امید بھی رکھے نہیں نہیں یہ ظالم ہے بلکہ سب سے پہلے اللہ تعالی کا عذاب آئے گا تو اسی شخص کے اوپر آئے گا یہ اس لیے کہ لوگ ہو سکتا ہے اپنی جہالت کی بنیاد پر معدور سمجھے جائیں لیکن یہ مادور نہیں سمجھا جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ نیک لوگوں کا وجود کسی ملک میں کسی شہر میں یہ اللہ تبارک و تعالی کی امان کا سبب ہوا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکال دیا مجبور کر دیا نکلنے پر تو حضرت بغیر صدیق رضی الرمایا تھا کہ انا اللہ جڑوں اپنے نبی کو ان لوگوں نے شہر بدر کر دیا ہے اب اللہ تبارک و تعالی انہیں ہلاک کرے گا اور ہوا بھی ایسے مکے کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے کے سارے ذبح کر کے رکھ دیے گئے جیسا کہ آج اگر نہیں بیان کر سکا تو اگلی مجلس میں آپ کے سامنے یہ چیز آئے گی کس طریقے سے وہ زبا کیے گئے بڑے بڑے سردار تو حضرت و بکر نے کیا فرمایا اللہ کے نبی کو نکالا ہے یقینا اللہ تبارک و تعالی انہیں ہلاک اور برباد کرے گا تو اسی وقت فوراً وہ آیت نازل ہوئی جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے مقدمے پڑھی ہے کہ ادین اردین ایجاد دی جا رہی ہے لیکن ساتھیوں ایک چیز یہاں پر سوچنے کی ہے یہ صرف اتنی ہی بات نہیں تھی کی مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی گئی نہیں ان کو گھر سے نکالا گیا یہی نہیں صرف یہی بات نہیں تھی بلکہ مسلمان مکہ مکرمہ چھوڑنے پر اپنا سارا مال اور سامان چھوڑ کر کے آئے تھے اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر کے آئے تھے لیکن اس پر بھی وہ خوش تھے وہ اس پر بھی وہ خوش تھے کیوں خوش تھے اس لیے انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کے لیے جس جگہ پر آئے تھے یہاں پر کلی آزادی تھی یعنی اپنی آخرت بنانا دنیا لٹ گئی تھی پرواہ نہیں ہے گھر چلا گیا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی بڑے خوش اس بات پر مسلمان تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک جگہ عطا فرمائی ہے جہاں رہ کر کے وہ اپنی آخرت کی زندگی کو سنبھال سکتے ہیں اس پر تو خوش تھے لیکن وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں نے ہتھیار اٹھایا تلواریں اٹھائی آخر کیوں ڈٹ گئے کافروں کے سامنے اگر مسئلہ یہی تھا کہ ہاں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اس کے الگ جگہ موجود تھی ان کو ان کے پاس مدینہ منورہ ان کے لیے خالی تھا اس سلسلے اس کے لیے لیکن وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہتھیار اٹھایا ہے ساتھیوں اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیوں وجہ اس کی اصل میں یہ تھی کہ شیطان اور اس کے چیلے اس پر راضی نہیں تھے کہ مسلمان سکون اور چین کی زندگی بسر کریں اس لیے ان لوگوں نے اس لیے ساتھیوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی اور کافروں کی لڑائی دنیا میں اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان مسلمان ہے اور وہ کافر اس لیے نہیں ہے اس لیے نہیں, ہے اس, لیے نہیں, ہے اس, لیے نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے نہیں اس لیے نہیں ہے اگر اس لیے ہوتا تو یہ بتائیے کہ بہت جگہیں ایسے جہاں کہ مسلمان بالکل ہی بے دین ہیں تو وہاں کا کیوں تنگ کرتے ہیں ان کو بلکہ جس جگہ جس قدر زیادہ بے دینی ہے وہاں وہ لوگ زیادہ تنگ کیے جاتے ہیں موجودہ تاریخ میں آپ دنیا کی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں بڑی آسانی سے مثال کے طور پر بوسنا اور ہر سک کا معاملہ لے لی گیا وہاں کے لوگ اس قدر بدین ہو گئے تھے کہ عورتیں جانتی نہیں تھی کہ پردہ کیا ہے ساتھیوں بلکہ جب ان کے پاس دعت پہنچے ہیں تو بسا اوقات اپنے ہاتھ سے اپنا رومال رکھ کر کے بتایا ہے کہ ایسے پردہ کیا جاتا ہے کمسٹ سے بالکل ان کا حاکم بھی کمسٹ تھا اور خود بھی کمسٹ تھے اس البانیہ سے لے کر دور تک کے لوگ سارے لیکن جس قدر دنیاوی طور پر ان کے اوپر ان کے بھائیوں ہی کی طرف سے ان کے ساتھیوں ہی کی طرف سے جو طوفان آیا ہے دنیا میں شاید اس کی مثال آپ کو ملے نصرانیوں نے جو انہیں زباہ کیا ہے قتل کیا ہے شاید دنیا میں اس کی مثال ملے کیوں آخر اس لیے نہیں کہ ہاں بھائی وہ مزل بلکہ وہ تو اسلام چھوڑ کم نش بنے ہوئے تھے لیکن پھر بھی آخر کیوں وجہ کیا تھی ساتھیوں اس لیے وجہ تھی کہ شیطان کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوگا اس دنیا میں کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا موجود رہے کیوں اس لیے کہ کسی بھی وقت انسان اپنے رب کی طرف پلٹ سکتا ہے قرآن جب تک موجود ہے کسی بھی وقت اس کو سمجھنے والے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں تبھی ہی تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جو ابلیس کی منزل سے شورا نقل لکھی ہے اسے آپ لوگ پڑھیں تو اس میں اس نقطے کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اسی لیے آخر میں ابلیس نے کہا کہ ہاں بھائی ایسا ہے خ... سب کچھ کہنے کے بعد ابلیس کیا کہتا ہے اگر کوئی خطر مشکو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشکے سے سے جو ظالم مزو ساتھیوں میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا امریکہ نے صدام کو اس لیے نہیں مارا ہے کہ صدام بڑا نمازی تھا بڑی لمبی داڑھی رکھے ہوا تھا دین کا بڑا پرچار کر رہا تھا نماز چھوڑنے پر لوگوں کو ایسی کوئی بات نہیں تھی کچھ نہیں تھا اسی کی طرح مرحد وہ بھی تھا آخر میں اللہ نے اس کو توفیق جیسا کہ اس کے موت سے واضح ہوتا ہے لیکن پہلے کیا تھا کمسٹ پارٹی تھی بات پارٹی کمسٹ پارٹی تھی وہ لاہ اللہ الہ اللہ اللہ کے ماد کے علا خدا نہیں ہے سرا ان کا یہ نظریہ تھا اس لیے نہیں تھا اس لیے تھا کہ اس کے پاس جو تھوڑی موڑی سی طاقت ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی دن دین کی طرف پھر جائے یا اس کو ہٹا کر کے کہیں نماز پڑھنے والے اس ہتھیار وغیرہ پر قابض نہ ہو اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے تو مسلمان کی لڑائی غیر مسلموں سے اس لیے نہیں کہ یہ مسلمان ہیں اس لیے نہیں ہے اصل لڑائی کیا ہے مبد اور اساس بنیادی ہو تو شیطان کبھی بھی اس پر راضی نہیں تھا کہ اب مسلمان اگرچہ مدینہ منورہ میں جا چکے اور ان کے لیے مکہ سے چلے گئے ہیں کوئی بات نہیں نہیں جب تک وہ کلمہ پڑھنے والے تھے اور دین کی دعوت ہو رہی تھی تبلیغ ہو رہی تھی اس وقت تک شیطان اس پر راضی نہیں تھا وجہ اس کی یہ تھی ساتھیو کہ مسلمانوں نے ہتھیار اٹھایا ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلمانوں کے یہاں آ جانے کے بعد بھی شیطانی چیلوں نے شیطان کے ورغلانے پر وہ وہ کام کیے ہیں خودصورت تین کام ایسے کیے ہیں کہ کی مسلمان مجبور ہو گیا ہے کہ ہتھیار اٹھائے ان تین کو ذرا سمجھ لیجئے شاید اسی پر بات آج مکمل ہو جائے لیکن میں تو چاہوں گا ذرا بات آگے غضوِ بدر تک بڑھے لیکن دیکھیے پہلی چیز یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ تین قسم کے لوگ تھے پہلے بتایا تھا درس میں ایک تو مہاجر تھے اور وہ انسار تھے جو اللہ کے رسول وسلم پہ ایمان لے آئے ہوئے تھے ہے نا دوسرے انسار کے وہ لوگ تھے جو کافر تھے اور ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے پہلی جو جماعت تھی اس کے سردار کون تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسری جو جماعت تھی ان کا سردار کون تھا عبداللہ اللہ ابن ابن سلول عبداللہ ابن اوبئی ابن سلول اور تیسری جماعت یہود کی تھی تیسری جماعت یہود کی تھی یہ تین گروپ مدینہ منورا میں تھے پہلا گروپ کن کا تھا مسلمانوں کا تھا خواہ مہاجرین ہو جا انصار ہوں دوسرا گروپ کس کا تھاس اور خضرت کے یعنی انصاری جو لوگ تھے ان میں سے مشرقین کا گروپ تھا اس لیے کہ سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی سارے لوگ ان میں مسلمان مدینہ منک رہنے والے سارے لوگ مسلمان نہیں ان میں کچھ کابر بھی تھے وہ گروپ تھا مشرقین کا گروپ تھا اور ان کا سردار کون تھا عبد اللہ ابن اوبئی ابن سلول تھا جو سب سے بڑا منافق تھا بعد میں اور تیسرا گروپ کس کا تھا یہود کا تھا یہود کا تھا تو مکہ کے لوگوں نے کیا کام کیا کہ کی مدینہ منورہ میں جو مشرقین تھے خصوصی طور پر عبداللہ ابن عبی ابن سلول کے نام ایک لیٹر لکھا ایک خط لکھا کہ تم لوگوں نے بدینوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے نعوذ باللہ من زال بدینوں کو یعنی کس کو مسلمان لاکرسول بدینوں کو تم نے اپنے ہاں پناہ دی ہے ہم ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں انہیں اپنے یہاں سے نکال بھگاؤ ان سے لڑائی کرو مار بھگاؤ ورنہ تم جانتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تمہارے گھروں میں گھس کر کے ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اور آئیں گے تمہیں ان کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ہلاک اور برباد کر دیں گے یہ خط عبد اللہ ابن اوبئی ابن سلول ابد اللہ ابن اوبئی ابن اصل میں دیکھے عبداللہ ابن اب سلول یہ خضرت سے تعلق تنصار کا تھا ہوا یہ تھا جو لوگ شروع سے درس کے اندر شامل ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چند سال پہلے خود اور پانچ سال پہلے اوس اور خدرت میں ایک لڑائی ہوئی تھی جسے جنگے بواس کہا جاتا ہے جس میں اوس اور خضرت کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے تقریباً سارے کے سارے دونوں طرف سے قتل ہو گئے تھے اور بڑے بڑے سردار نہیں رہ گئے تھے صرف ایک دو بچے ہوئے تھے تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس طرح لڑائی سے فائدہ کیا ہے مشورہ کیا, کیا؟ مشورہ یہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں اکٹھا ہو کر کے اپنا کسی کو بادشاہ بنا لیں کسی کے سر پر تاج رکھ دیں تاکہ اب دوبارہ ہمارے درمیان تو لڑائی نہ ہونے پائے ہمارے درمیان لڑائی تو نہ ہو پائے لہذا ان میں سب سے زیادہ پسند ان کو کون آیا عبد اللہ ابن اوب ابن سرول آیا اس کے لیے تاج بنا دیا گیا تھا جس میں موگے اور ہیرے جڑے جا چکے تھے گویا تاج مکمل ہو چکا تھا صرف تاج پوشی کی رسم باقی رہ گئی تھی یہی تھا کہ اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ کر کس طرف ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی جس کی وجہ سے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کے دل میں حسد اور آپ کے خلاف چڑھ پیدا ہوئی لہذا وہ آپ کا مخالف ہو گیا آپ کا مخالف ہو گیا وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب تک اے یہاں پر موجود ہیں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک میرے سر پر تاج نہیں رکھا جائے گا یہ چلے جائیں گے تو بغیر اوٹ کے بادشاہ کون بنے گا یہاں کا میں بننے والا ہوں اور ان کے آنے کے بعد تب تو اوڑھ کا ہی مسئلہ نہیں ہے بغیر انتخاب کے بعد کون بن گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے ہیں لہذا وہ تو دل میں کھار کھائے ہوا تھا حسد کیے ہوئے تھا تو جب مکہ کے مشرقین کا خط پہنچا ساتھیو سن ابو داؤد میں سن ابو داود میں یہ حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ مروی ہے کہ جب یہ خط پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں اب اس بہانے سے لوگوں کو جمع کیا کہ کی ان کے پناہ دینے کی وجہ سے مصیبت ہمارے اوپر آ رہی ہے دیکھو ہمیں دھمکی ملی ہے کس کی طرف دھمکی ملی ہے مکہ کے مشرقین اور جانتے ہیں اس وقت مکہ کے قریش کو پوری عرب دنیا میں جو اہمیت حاصل تھی کسی اور کو نہیں حاصل تھی کیوں اس لیے کہ کھانے کعبہ کے ذمہ دار کون لوگ تھے اور پورا عرب کھانے کعبہ کا حج کیا کرتا تھا تو وہاں کے لوگ سب سے افضل اور بہتر مانے جاتے تھے یہاں تک ان کو اہمیت حاصل تھی کہ بہت سے قبیلے کے لوگ اگر حج کرنے جاتے تھے اور قریش کے لوگ انہیں کپڑا نہیں دیے پہننے کے لیے طواف کرنے کے لیے تو وہ لوگ خانے کعبہ کا ننگے طواف کیا کرتے تھے یعنی گویا یہ مقام حاصل تھا کہ جسے وہ لوگ کپڑا نہ دے پہننے کے لیے اسے طواف کرنے کے لیے کپڑے نہیں اب یہ اہمیت ان کو حاصل تھی تو جب ان کا خط آ گیا لیٹر آیا دھمکی کا خط آیا تو عبداللہ ابن ابن سلول کو موقع مل گیا لہذا اپنی جماعت کو اکٹھا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ساتھیوں کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو گیا ساتھیوں صورتحال بڑی گمبھیر ہو گئی کہ خود مدینہ منورا میں انسار دو حصوں میں بڑھ گئے ایک مسلمان جو ہوئے تھے وہ اور دوسرے جو بھی کافر تھے وہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی ہے تو آپ بھاگے ہوئے جاتے ہیں اور آپ نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا اور کہا کہ اے لوگوں مجھے لگ رہا ہے کہ کفار کی دھمکی قریش کی دھمکی نے تمہارے اوپر بڑا اثر کیا ہے تم ان سے ڈر گئے ہو لیکن صرف ایک نقطے پر تو سوچ لو تم غور کرو ایک بات پر غور کر لو تم سارے کے سارے لوگ ہمارے مخالف نہیں ہو ہے کہ نہیں تم سارے کے سارے ہمارے مخالف نہیں ہو تم خود دو گروپ میں بٹے ہوئے ہو بلکہ جو ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں شاید وہ تم سے زیادہ ہوں ہے کہ نہیں ہے اب لڑائی ہوگی بھلا بتاؤ لڑائی سے بچنے کے لیے تو تم نے اپنا ایک حاکم بنانا چاہا تھا اور لڑائی سے بچنے کے لیے تم لوگ ہمارے اوپر ایمان لانے میں تم نے جلدی کی تھی اب پھر اسی لڑائی سے جانا چاہتے ہو یہی تو ہوگا نا بھائی بھائی کو مارے گا باپ بیٹے کو قتل کرے گا رشتے دار دار کو قتل کرے گا تو جو نقصان تم کو کفار سے نہیں قریش سے نہیں پہنچے گا وہ نقصان تم خود اپنے آپ کو پہنچاؤ, پہنچاؤ, پہنچاؤ گے نبی کریم صلی اللہ وسلم کا یہ سمجھانا تھا کہ ان کے سمجھ میں بات آ گئی دونوں فریق نے اپنے ہتھیار کو نیچے کر لیا تو پہلا پہلی وجہ جو مسلمانوں کے ہتھیار اٹھانے کی تھی یہ تھی اس لیے کہ کوئی بعید نہیں تھا کہ دوبارہ قدم لکھ گئے اور پھر دوبارہ یہ لوگ ان کی دھمکی دینے پر تیار ہمارے خلاف ہو جائیں اور خود مسلمان کے ایک ہی ایک ہی خاندان کے لوگ او اور قدرت کی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں دوسری صورت حال یہ ہوئی کہ مکہ کے جو قریش تھے ان لوگوں نے مہاجرین کو وہاں سے دھمکیاں دینی شروع کی اور خط لکھا کہا تم یہ نہ سمجھو کہ تم ہمارے پہنچ سے دور جا چکے ہو حالانکہ ساڑھے تین سو میل یعنی چار سو کلو میٹر سے زیادہ دور آ گئے تھے تم یہ نہ سمجھو کہ تم ہماری پہنچ سے دور نکل گئے ہو ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر آ کر کے حملہ کر دیں اور اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا تھا مدینہ منورہ کے پاس پڑوس ان کافروں کو تو اپنے ساتھ ملا ہی رہے تھے مدینہ منورہ جو کافر تھے مدینہ منورہ کے مدینہ منورہ کے, کے ارد گرد جو لوگ تھے قبیلے ان کو بھی اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا ساتھیوں صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہرے دیے جاتے تھے آپ صلی اللہ سرسل کے گھر پر اور ایک دو مہینہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں حضرت بتائیے ربی الاول میں آئے تھے نا ربی الاول سے گننا شروع کر دیے شوال کون کتنے مہینے ہوتے ہیں ربی الاول شوال الخر الاخر اللہ جما دل آخر رجب شعبان رمضان شوال یہ ایسا مہینہ آٹھواں آٹھ نو مہینہ گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ مسلمان چین اور آرام کی نیند سوتے نہیں تھے حضرت عائشہ بیان صحیح بخاری شریف کی روایت ہے ساتھیوں صحیح بخاری شریف کسی دوسری کتاب نہیں صحیح بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضو بیان فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول بڑے پریشان تھے آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی شاید یہ کوئی ایسا دن ہو کہ اس دن آپ کے دروازے پر پہرے دینے والے کوئی مسلمان جلدی نہ آیا ہو یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے کبھی کبھار آپ اتنے پریشان تھے آپ فرماتے تھے, کاش کے کوئی آدمی آ کر کے میری ملے پہرا دیتا رہتے عائشہ بیان فرماتی ہیں اتنے میں مجھے ہتھیار کی آواز سنائی دی ہتھیار یعنی اس لیے پہلے زرہ پہنتے تھے نا لوہے کی جب چلتے تھے تو اس کی آواز آتی تھی اور تلوار وغیرہ لیے رہتے تھے یا نیزہ وغیرہ تو اس سے ٹکراتا تھا تو چلنے کی آواز آتی تھی تو کہا کہ اتنی دیر میں میں دیکھتی ہوں کیا کہ ہتھیار کی آواز آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر گھر سے باہر نکال کر کے دیکھا تو ایک شخص اپنے ہتھیار میں بالکل لیس ہو کر کے دروازے پر پہنچ رہا ہے آپ نے پوچھا کون ہو کہا سادب نے ابھی وقاص ہوں کون ہو ساد ابن ابی وہ ہوں کہا تم یہاں پر کیوں آئے ہو کہا ہم نے سمجھا کہ آج سوچا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر پر کوئی پہرا نہیں دے رہا ہے تو میں چل کر کے پہرا دوں میں جل کر کے پہرا دوں آپ وسلم نے ان کے لیے بحری لمبی دعا دی حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے ہیں تو آپ کے کھرراٹے کی آواز میں سننے لگے تو کتنے اطمینان سے سو گیا ساتھیوں یہ صورتحال حال تھی یہی نہیں مسلمان اس قدر پریشان ہو گئے تھے اس خوف سے اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ صبح کرے تو ہتھیار ساتھ میں ہو ہتہ کہ بستر پر جائے تو ہتھیار ساتھ میں ہو ایک حدیث میں آتا ہے حاکم وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ ہتھی کی ایک دن مسلمانوں نے آپس میں کہا کہ کاش کے ہمیں کوئی ایسی جگہ تو ملتی کہ جہاں ہم اطمینان کی نیند تو سو سکتے اللہ تبارک و تعالی کی اطمینان سے عبادت تو کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت آیت نادر فرماتا جو سورے نور میں ہے سوالی الارض اللہ تبارک و تعالی وعدہ کر رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کیا اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں کامیابی عطا کرے گا زمین کی حکومت دے گا ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا ولیبد خَوْفِهِمْ امنا گویا کہنے کا کہ صرف اشارہ کرتے چل رہا ہوں ساتھیوں ورنہ بات بڑی لمبی ہے کہ مسلمان یہ دوسری وجہ تھی کہ مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا لیا ہے یاد رکھیں گے پہلی وجہ کیا تھی ساتھیوں یہ جی پہلی وجہ کیا تھی کی مدینہ میں جو مشرقین تھے قریش کے لوگوں نے دمکی کا خط لکھا تھا کہ انہیں قتل کرو انہیں اپنے یہاں سے نکالو ورنہ ہم آ کر کے تم پر حملہ کر دیں گے اور ادھر مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں دھمکیاں دی کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری پکڑ سے دور نکل گئے ہو ہم پھر تیاری کر رہے ہیں موقع کی تلاش میں ہیں کہ آ کر کے تمہیں تمہارے گھروں میں دبا کر دیں جس کا اثر خوف کا کیا تھا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی سنا صحیح بخاری شریف کے بات تیسری وجہ کیا بنی ہے ساتھیوں تیسری وجہ جو بنی ہے کہ کھانے کعبہ مکہ مکرمہ اس بات کو ذرا سن لیں ذرا سوچ لیں عرب کے اندر چار مہینے حرمت والے مانے جاتے تھے اور اسلام میں وہ بھی حرمت والے ہیں کون کون سے مہینے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے چار مہینے حرمت والے ہیں جی کون کون سے ہیں جی محرم اور جی ڈندا نہیں آ گیا کون کون سے مہینے ہیں بھائی حرمت والے رجب دلکات محرم یہ چار مہینے حرمت والے ہیں ساتھیوں کون کون سے رجبادلحجہ اور محرم تین ایک ساتھ ہیں دلکادہ ذلحجہ اور محرم اور ایک الگ ہے ان چار مہینوں میں کسی کو قتل کرنا عرب میں جرم سمجھا جاتا تھا کسی کو مارتے نہیں تھے اور مکہ مکرمہ خصوصاً خانے کعبہ کہ زیارت سے کسی کو بھی وہ روکتے نہیں تو ان کا دوست ہے یا ان کا دشمن ہے ذرا سوچیں ان کا دوست ہے یا ان کا دشمن ہے حتیٰ کی اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اگر خانے کعبہ کے پاس پہنچ جاتا تھا بجتے حرام میں تو اسے وہاں سے بھگاتے یہ احترام تھا اس لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ کیا, کیا انہوں نے مسلمانوں پر کھانے کعبہ کا دروازہ بند کر دیا کہ پوری دنیا کے لوگ آئیں اس گھر کی زیارت کریں سوائے مسلمانوں کے اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں دلیل کیا ہے صحیح بخاری شریف کے اندر ہے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ مسلمانوں انصار کے ایک سردار تھےن محاد بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے پائے کے صحابے میں تھے انصار کے بڑے پائے کے سادب نے تعالیٰ بڑے پائے کے صحابہ میں ہیں وہ کھانے کعبہ کی زیارت کے لیے نکلے اللہ کے رسول ہم جب حضرت کر کے چلے آئے تھے تو تو مکہ مکرمہ میں امیا ابن خلف یہ جو مکہ کے سرداروں میں تھا اس کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی وہ جب مدینہ آتا تو یا صریف آتا تو ان کے پاس ٹھہرتا تھا اور یہ جب مکہ جاتے تو اس کے پاس ٹھہرا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے آئے مدینہ منورہ آپ کو سکون نصیب ہو گیا تو ان کا جی جہاز ساد ابن ماد کا کہ جا کر کے عمرہ کر کے آئے خانے کعبہ کی زیارت کر کے آئے تو مکہ مکرمہ گئے اور اپنے دوست کے پاس ٹھہرے کس کے پاس کون تھا ان کا دوست امیا ابن خلف کے پاس ٹھہرے اور امیہ ابن خلف سے کہا کہ جانتے ہو مکہ کے لوگ ہم لوگوں سے ناراض ہیں میں ایسے وقت میں اگر طواف کرنے جاتا ہوں ایسے وقت میں طواف کرتا ہوں جس سارے لوگ موجود رہیں گے شاید مجھے طواف نہ کرنے دیں تو ایسا کوئی وقت تلاش کرو کہ کھانے کعبہ میں لوگ نہ رہیں تاکہ میں طواف تو کر سکوں آسانی سے تو امیہ ابن خلف نے کہا کہ اچھی اچھا کوئی بات نہیں میا ابن خلف نے ایک وقت دیکھا کہ اب دوپہر ہو رہا ہے اس وقت لوگوں کی حرکتیں کم ہو جائے گی آنا جانا کم ہوگا لہذا کہا کہ چلو چلتے ہیں تو طواف کر کے آؤ کہا باہر نکلتے ہیں کہ ابو جہل بد سامنے پڑ گئے باہر نکلتے ہیں طواف کرنے کے لیے رخ کرتے ہیں کہ ابو جہل سامنے آ گیا ابو جہل نے کہا کہ ابو صفوان یعنی امیہ کو ابو صفوان یہ آپ کے ساتھ کون ہے یہ آپ کے ساتھ کون ہے کہا کہ یہ معاد ہیں مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ہیں ابو جہل کیا کہتا ہے کہ تم نے محمد اللہ مسل محمد اور بدینوں کو باللہ من منظال اپنے یہاں پناہ دی ہے اللہ کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ ابھی نہ ہوتے تو تمہارا سر قلم کر دیتا میں اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو تمہارا سر قلم کر دیتا امیہ نے کہا کہ ارے ابو الحکم یعنی ابو جہل کو ابو الحکم آپ مدینہ کے سردار سے ایسی باتیں کر رہے ہیں نہیں نہیں نہیں تو ابو الحکم نے سادب نے بھی اس کو جواب دینے لگا کس کا ابو جہیل کا ابو کا جواب دینے لگے تو اس نے کہا کہ ہاں اگر تو ابو سفان کے ساتھ نہ ہوتا تو تیرا سر قلم کر دیتا تو سادب ابن ماد نے جب اور اسے الٹا جواب دیا تو امیہ کہتا ہے چرے کہ آپ اس وادی کے سردار ابو الحکم کے ساتھ ایسے گستاخی کی باتیں کر رہے ہو تو سادب ابن مواد نے کہا کہ امیہ آپ ہمارے دوست ہیں اگرچہ خاموش رہیے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ اور مسلمان آپ کو قتل کر دیں گے ایمان تھا آپ کی باتوں پر یہ یقین تھا کہا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے کہا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہاں انہوں نے کہا کہا مکہ کے اندر کہا یہ تو نہیں بتایا کہاں قتل ہو تم ہم سے جتنا بتایا ہے اتنا ہی بیان کر رہا ہوں کہ تمہیں قتل کریں گے لیکن مکہ میں قتل کریں گے مکہ سے باہر کریں گے آسمان پر زمین پر کہا مجھے نہیں معلوم لیکن اتنا یقین ہے کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں قتل کریں گے ابو صفوان یعنی امیہ ابن خلف اب کون تواب کرانے جاتا ہے پریشان ہو گیا اور اپنے گھر واپس آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا اموانہ نہیں اسی وقت امیہ ابن خلف نے کہا تھا ہاں لیکن محمد تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا اللہ محمد دیکھیے ایمان نہیں لے آ رہے لیکن آپ کی سچائی پر اتنا اعتماد ہے کیا کہا لیکن محمد نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے انہوں نے کبھی غلط بات نہیں کہی ہے کاپ گیا اور بھاگا ہوا اپنے گھر آتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے ام سفوان ام سفوان آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے یسریبی دوست نے کیا کہی یسریف یعنی کون مدیرہ کے رہنے والے انہوں نے کہا ہے کہ محمد اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا کہا آپ کو تو اس نے بھی کہا کہا, کہا کہ لیکن ابو القاسم تو جھوٹ نہیں بولتے ابو القاسم نے کبھی غلط بات خلاف واقع بات نہیں کہی ہے لیکن کہاں قتل ہوں گے آپ مکے میں کہاں قتل ہوں گے کہا کہ یہ تو نہیں بتایا ہے تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں مکے سے باہر کبھی جاؤں گا ہی نہیں لیکن ہوا کیا ساتھیوں ہو؟ آگے اس کی تفصیل آئے گی جب گزے بدر کی لوگ لوگ نکلنے لگے تو ابو جہل نے اس سے نکلنے کے لیے کہا, کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا اس لیے کہ محمد نے ہمیں دھمکی دی ہے اللہ کہ ہمیں وہ قتل کریں گے تو ابو جہل نے ان کو شرم دلانے لگا عار دلانے لگا بلانے لگا کہ تم یہاں کے سردار ہو تم نہیں جاؤ گے دوسرے لوگ جائیں گے, تفصیل آئے گی تو پھر اس کی بیوی نے بھی کہا کہ تمہیں یاد نہیں تمہارے یسریبی نے تم سے کیا کہا تھا؟ کہا یاد تو ہے, لیکن میں ایک سب سے گھوڑا ہم نے خریدا ہے عمدہ اونٹ خریدا ہے اسی پر رہیں گے جا رہے ہیں ویسے تو ہماری ہار نہیں ہوگی گدوے بدر غد, غد, کے موقع پر لیکن اگر ہار ہوئی بھی تو مجھ گے لیکن جانتے ہیں بروے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی بروئے بازوئے ہوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی ہے کہ نہیں ہے تو جہاں تقدیر کا معاملہ ہوتا کوئی تدبیر کسی کی کام نہیں کرتی اللہ کل گز بدر میں وہ مارا گیا جیسے کہ اس کی تفصیل آئے گی تو ارد بات یہ کہنی تھی ساتھیوں کہ مکہ مکرمہ کے جو رہنے والے تھے یعنی قریش لوگ ان لوگوں نے اہل مدینہ پر کیا, کیا؟ یعنی مکے کی جو اہمیت تھی کھانے کعبہ کی کسی کو بھی نہیں روکا جاتا تھا وہ صرف مسلمانوں کے اوپر انہوں نے دروازہ بند کیا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مجبور ہو کر کے ہتھیار اٹھا لیا اور جب ہتھیار اٹھ گیا ہے ساتھیوں ایک بار تو اب یہ ہتھیار قیامت تک رکنے والا نہیں ہے یہ ہتھیار جب اٹھ گیا ایک بار تو اب قیامت تک گرنے والا نہیں ہے جو گرا لے اس ہتھیار کو وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہے جب مسلمانوں نے ہتھیار اٹھا لیا تو اسی ہتھیار اٹھانے کا نتیجہ تھا جس کے نتیجے میں گزوے بدر پیش آئی غضوے حد کا مار کا ہوا گزوے غضوے حنوئے غضوے تائف اور غضوے تبوک یعنی سارے کے سارے جو ہے واقعات پیش آئے جس کی تفصیل اب سے شروع ہو رہی کہ وہ حالات کیا ہوئے ہیں تو ساتھ ہی اس کی تفصیل ذرا تھا جاننے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو طریقہ جنگ کا اختیار کیا ہے وہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں کہیں نہیں تھا اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں تھا پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے زور کو توڑنے کے لیے قریش کے زور کو توڑنے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ کی خاص طور پر وہ قبائل جو قریش کے تجارتی شاہراہ پر واقع تھے اس لیے کہ قریش مکہ کی عام طور پر وہاں کوئی کھیتی نہیں تھی سارا دار و مدار کس کے اوپر تھا تجارت کے اوپر تھا اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لی قریش ایلافی مری حلت شی و سیف ہے <تصفح> نا قریش کے آرام کے لیے ان کے تسکین کے لیے کیوں ان کے صیف اور شتا یعنی سردی اور گرمی میں ان کا جو سفر ہوتا ہے تجارت کے لیے اس کے لیے اللہ تعالی نے یہ سہولتیں پیدا کی تو گرمی کے اندر وہ لوگ کس طرف سفر کیا کرتے تجارتی کافی ان کا شام کی طرف جا کرتا تھا کس طرح جاتا تھا شام کی طرف اور سردی میں کس طرف جاتا تھا یمن کی طرف جائے جنوب کی طرف سردی میں شمال اور شام کی طرف جاتا تھا اور گرمی میں جنوب کی طرف اور یہی ان کے آمدنی کی اصل بنیاد تھی نہ وہاں پر کھیتی تھی نہ کوئی کارخانہ تھا ہے کہ نہیں ہے نہ اور کوئی چیز تھی چھوٹے موٹے کارخانے تلوار بننے کی یہ وہ یہی سب رہا کرتے ورنہ اور کوئی کارخانے وہاں پر نہیں تھے مدینہ منورہ میں لوگوں کی بنیاد کیا تھی رودی کی کھیتی تھی نا لیکن خریش کے لوگوں کی بنیاد کیا تھی تجارت تھی تجارت تھی ہے کہ نہیں تو آپ سب اشرم نے پہلا اقدام تو یہ کیا کہ قریش کی جو تجارتی شہرات ہی شہرات شاہراہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں جو قبیلے آباد تھے آپ آب نے ان سے صلح کرنا شروع کر دیا کہ اگر کم سے کم میرا ساتھ نہیں دیا تم نے تو قریش کا بھی ساتھ نہیں دینا ہے اگر میرا ساتھ نہیں دیا تو ہمارے خلاف قریش سے مل کر کے بھی لڈل اللہ نہیں ہے اس کا بڑا فائدہ ہوا اس لیے قریش اکیلے پڑ گئے اب ہو گئے اب آسان ہو گیا کہ قریش کے قبیلے ادھر سے جب جانا چاہیں تو مسلمان اس کے اوپر حملہ کر دیں کیوں اس لیے کہ اب وہ قبیلے ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پہلا کام آپ یہ حکمت دیکھیے پہلا کام آپ سروسلم نے یہ کیا کہ جو شاہراہ پر قبیلے جو ہےنا کے تھے غفار کے تھے اسلم کے تھے جو قبیلے تھے ساتھی وقت نہیں پوری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کروں صرف قبائل کا نام آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جو قبائل تھے آپ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا سلح کیا اور سلح کے اندر یہ اہم چیز شامل تھی کہ اگر میرا ساتھ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں نہ دو ساتھ میرا اس لیے کہ ابھی ساتھ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے کیوں مسلمانوں کی کوئی اتنی بڑی طاقت بھی اکٹھا نہیں ہوئی تھی ہے کہ نہیں ہے ابھی تو چند چھوٹا سا پودھا تھا آپ نے جو حکومت کا پودا لگایا تھا بھی چند دن کا دو چار مہینے کا پودا تھا کوئی اتنی بڑی طاقت بھی نہیں تھی نہ اقتصادی لحاظ سے نہ سیاسی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے قوت حاصل نہیں تھی تو آپ نے ان کے ساتھ یہ صلح کرنی شروع ہوئی کہ اگر میرا ساتھ نہیں دینا تو کم سے کم میرے خلاف بھی کسی کا ساتھ نہ دینا اب یہ معاملہ جب طے ہو گیا یہ اس معاملے کے ساتھ, ساتھ آپ نے ایک اور چیز شروع کر دی آپ نسوجا قریش اس طریقے سے بعد نہیں آئیں گے اب ایسا کرو کہ انہیں بھی ڈرانا اور دھمکانا شروع کرو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جب قافلے تجارتی آیا جایا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آپ نے صحابہ کرام کو متعین کر دیا کہ چھاپا مارنا شروع کر دیں ان کو تنگ کرنا شروع کر دیں اسی لیے غدوئے بدر سے پہلے غد بدر سے پہلے گز بدر کس سن میں ہے ساتھیو رمضان دو ہجری میں ہے رمضان دو ہجری میں ہے اس سے پہلے گویا ہجرت کے تقریباً 18 مہینے گزر چکے تھے اس سے پہلے ہجرت کے کتنے 17 یا 18 مہینے گزر چکے تھے کیوں اس لیے کہ محرم سے لے کر کے رمضان تک کتنے مہینے ہوں گے نو مہینے ہے نا نو مہینہ رمضان کا ہے نا ہے کہ نہیں ہے اور ربیع اول سے لے کر کے محرم تک یہ کتنے مہینے ہوں گے جی نہیں بیٹا صرف دس مہینے ہوں گے دس مہینے ہوں گے نا اس لیے کہ محرم سفر دو نکال دو تو ربی روز مہینے تک کتنے ہوں گے دس مہینے یہ ہیں اور وہ آش مہینے وہ کتنے ہو گئے اٹھارہ اور انیس مہینے اس درمیان میں مسلمانوں نے کئی فوجیں بھیجی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بسا اوقات آپ بھی شریک ہوئے ہیں اور سارا کا سارا مسئلہ اسی پر تھا کہ قریش کی جو شہرہ تجارتی شاہراہ تھی اس پر قریش کو تنگ کیا جا مثال کے طور پر ساتھیوں رمضان سن ایک ہجری میں رمضان سن ایک ہجری میں یمبو آپ لوگ جانتے ہیں نہیں یمبو آج کل بڑی مشہور جگہ ہے یمبو بڑی مشہور جگہ ہے اس سے آپ مکہ مکرمہ کی طرف چلیں تو راستے میں ایک جگہ رابغ آتا ہے ایک جگہ سمندر کا کنارا ہے رابغ آتا ہے جہاں سے یمبو اور اس طرف سے آنے والے لوگ احرام باندھتے ہیں اور یہی راستہ تھا مکہ کے لوگ جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو اور بدر میں آ کر کے ٹھہرا کرتے تھے گویا بدر ایک بہت بڑا آج کے لحاظ سے پیٹرول پمپ کی مہتا کی حیثیت حاصل تھی اس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ایک ہجری میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریبا ساحل سمندر کے رابق کے پاس ایک جگہ آج بھی اس نے علی عیس ایک جگہ علی عیس آپ لوگ جائے تو بوٹ آپ کو ملے گا علی عیس نامی جگہ کی طرف دیکھا کہ ادھر سے کفار کا ایک کافلہ جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبا تیس آدمیوں کا ایک گشتی دستہ بھیجا جس قیادت قیادت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور اس کی قیادت خود ابو جہل کر رہا تھا کافروں کا جو تھا میں دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا قریب تھا کہ ہتھیار نکال لیتے لیکن ایک مجدی ابن امر نامی بنو جو کا ایک شخص تھا وہ درمیان میں آ کر کے حائل ہو گیا اور مسلمانوں کو اس طرف کیا اور وہ ادھر چلے گئے اسی پر بس نہیں ایک شوال کو رابق کی طرف اللہ کے رسول سرتے عبیدہ کو پھر تقریباً تیس آدمیوں کو بلکہ ساٹھ مہاجرین کے ساٹھ مہاجرین کو دے کر کے بھیجا اور اس کا مقصد بھی تھا کہ کافروں کے قریش قب... کے ایک کافلے کو روکنا ہے اس وقت آپس میں دونوں آمنے سامنے ہوئے یہاں تک کہ ایک دوسرے گروپ نے تیر بھی چلایا ہے اور سب سے پہلے حضرت بن رضی رہتا ہوں نے تیر پھینکا تھا اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے اسلام میں مسلمانوں میں اللہ کے راستے میں تیر چلایا ہے یہ ان کو شرف حاصل تھا لیکن اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی لیکن اس میں مسلمانوں کے ایک فائدہ ضرور ہوا ہے وہ فائدہ کیا ان کے ساتھ کافروں قریش کے ساتھ دو مسلمان جنہیں قریش نے زبردستی روک رکھا تھا ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے انہیں ہجرت مقداد ابن امر اور ایک اتبا ابن غزوان اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی تھی یہ دونوں مسلمان یہ بھی ان کے ساتھ تجارتی کافلے میں نکلے تھے اور مقصد تھا کہ جہاں موقع ملے گا چھپ کر کے ہم مدینہ بھاگ جائیں گے تو جب دیکھا کہ یہاں اب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی ہیں تو ان لوگوں نے موقع پایا اور آ کے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اتبا ابن غزوار اور مقداد امردی اللہ تعالی ہو تیسری مہم رابق کے مشرق میں مدینہ منورا سے تقریباً پچیس کلو کی دوری پر ایک وادی ہے جس کا نام خرار تھا جس کا نام خرار تھا آپ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہاں بھی کافلوں کا قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا ہے تو صاحب نے ابی وکاس رضی اللہ کی قیادت میں ایک چھوٹی سی فوج مسلمانوں کی بھیجی کہ ان کا راستہ روکو لیکن وہاں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے لیکن جو سب سے قابل ہے ذکر چیز جو یہاں پر پیش آئی ہے یہ سارے جو حملے ہو رہے تھے وہ شام کی تجارت کی طرف ہو رہے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی تھی اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے ہوا یہ کہ آئندہ آنے والے سال یعنی ربیع الاول سے سال گزر گیا ربی جماد جماد الاخر ایک سال تین مہینے جب گرمی کا کچھ موسم آیا ہے تو ربی کریم سرس عبید عبد اللہ اب نے جہاز ربیع اللہ تعالی عنہ کو چھ یا سات مسلمانوں کے ساتھ بھیجا اور ایک خط دیا تھا کہا اس طرف جاؤ اور دو دن پہنچنے کے بعد میرا خط کھول کر کے پڑھنا دو دن کی مسافت طے کرنے کے بعد جب دو دن کی مسافت طے کیا اور آگے وہاں پر بڑھے تو خط کھول کر کے دیکھا تو آپ اس میں لکھا تھا کہ یہاں سے جاؤ اور وادی نخلا تک پہنچو وادی نخلا کہاں ہے ساتھیوں معلوم ہے وادی نخلا جو لوگ شروع سے ہیں ان کو معلوم رہنا چاہیے وادی نخلا کہاں ہے وادی نخلا یہ تائف اور مکہ کے بیچ میں ایک وادی ہے ابھی میں آ رہا تھا تو اندازہ لگ رہا تھا کہ ہاں بھائی یہ وہی وادی ہو سکتی ہے وادی نخلا کیا تھا طائف سے لوگ وہاں سے دو راستہ نکلتا تھا وادی نخلا سے ایک یمن کی طرف جروم میں چلا جایا کرتا تھا اور ایک طائف کی طرف آتا تھا اور ایک مکہ کی طرف جاتا تھا اور آپ سرتھم جب طائف سے واپس ہوئے تھے آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے وہیں پر ٹہرے ہوئے تھے رات وہیں پر آپ نے گزاری تھی اور فجر کی نماز میں مکہ سے بھی آ کر کے لوگ آپ سے ملے تھے تو وہیں پر آپ نے جب فجر کی نماز پڑھائی تو جنہوں نے آپ کی آواز سنی تھی اور وہیں پر جن مسلمان ہوئے تھے کچھ شروع درس کے اندر ہم نے شروع میں یہ بات ہم نے ذکر کی ہے جب طائف کا بیان ہوا تھا تو اسی وادی نخلا میں گویا کہاں تک جانا ہے ساتھیو یہ مکہ کے بالکل قریب تک وہاں سے مکہ مشکل سے تیس پینتیس کلومیٹر رہ جائے گا بس اور یہ چار سو میٹر تو گویا ایک خود کش حملے کے ہم تھا اور صرف مسلمان کتنے تھے چھ سات تھے بس یہ مسلمان آپ نے کہا کہ وہاں پہنچ کر کے کافروں کا ایک کافلا آئے گا اس کی ہمیں اطلاع دینا یہ لوگ کس مہینے میں نکلے تھے ساتھیوں بھول گئے آپ لوگ ابھی کون سا مہینہ تھا مہادر آخر کا مہینہ تھا ساتھی ہو؟ سوتے اس, لئے اس کا نام یاد رکھیں اسے ایک مسئلہ ہمیں اخذ کرنا ہے جو مہادر آخرہ کا مہینہ تھا تو وہ لوگ جب وہاں, پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ یمن سے ایک تجارتی کافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف چار یا پانچ کافر ہیں بس کی؟ ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ نگرانی کرنا اور مجھے اطلاع دینا لیکن جو الاخرہ کی آخری تاریخ تھی اور رجب داخل ہونے والا تھا اور رجب کا مہینہ کیا تھا حرمت والا مہینہ تھا اب یہ جو چار پانچ چھ مسلمان رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم انتظار کرتے ہیں رات گزرنے کا تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے مکے میں داخل ہو جائیں گے ہے کہ نہیں ہے اور اگر نہیں ساتھیوں جما آخرہ میں نکلے تھے اور رجب کا آخری رجب کی آخری تاریخ تھی اور اگر آج ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو حرمت والے مہینے میں حملہ کرتے ہیں یعنی رجب کی آخری تاریخ ہے اگر یہ انتظار کرتے ہیں کہ رات گزر جائے جب رجب کا مہینہ ہے جب شامان کا مہینے ہم ان کے اوپر حملہ کریں تو یہ لوگ کیا ہوگا مکے میں داخل ہو جائیں گے اور اگر آج حملہ کرتے ہیں تو رجب کے مہینے میں حملہ کی جو حرمت والا مہینہ ہے آپ اس میں مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ کچھ بھی ہو حملہ کر دینا چاہیے ان کے اوپر چنانچہ ایک تیر مارا اور امر الحضرمی وہیں پر ڈیر ہو گیا اور مر گیا وہ. اور ان میں سے دو کو تو گرفتار کر لیا اور جو تجارتی سامان تھا اس پر قبضہ کر کے سیدھے لے کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے کافروں نے پیچھا کیا لیکن کامیاب نہیں ہو پائے لیکن کافروں کو ایک موقع مل گیا پورا عرب رجب کے مہینے کا بڑا احترام کرتا تھا پورا عرب رجب کے مہینے کا پورا عرب بڑا احترام کیا کرتا تھا اب مکہ کے لوگ پو چاروں طرف پھیل کر کے انہیں موقع مل گیا یہ کہنے لگا کہ دیکھا ہم تو کہہ دیں لوگ بدین ہیں ان کو دیکھا تم نے نام لیتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کا اور حرمت والے مہینے کی بے حرمتی انہوں نے کی ہے؟ پورے عرب کو اپنے خلاف اکٹھا کرنا شروع کر دیا جب یہ لوگ اللہ کے رسول کی خدمت پہنچے تو آپ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہم نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو تو چھوڑ دیا کہ جاؤ دونوں قیدیوں کو چھوڑ دیا کہ جاؤ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آیت نازل فرمائی کہا کہ تیس چوہے کھا کر کے بلی چلی ہے حج کرنے کو تم سب کچھ کرتے رہے تو کچھ نہیں ہوا تم نے مسجد حرام پر مسل مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیا پھر بھی تم حق پر رہے مسلمانوں کو خانے کعبہ کے قریب تم تکلیف دیتے رہے پھر بھی حق کے اوپر رہے اللہ کا بندہ اللہ کا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں اللہ کے لیے سجدے میں جاتے ہیں ان کے اوپر تم مٹیاں اور جھڑیاں کتنی بے حرمتیاں کی اور کیا جتنا بڑا کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ سے لوگ سوال کرتے حرمت کے مہینے کا جس کے اندر قطال کرنے کا کیا حکم ہے قتال کتافی کبیر آپ کہیے کہ ہاں اس مہینے میں لڑائی کرنا بڑا جرم ہے لیکن اس سے بڑا جرم ایک اور بھی ہے وہ سد البیل اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا وہ کف رم اللہ کے ساتھ کفر کرنا وسجد حرام مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا وہ اخراج اہل ہی من اور مسجد حرام کے پاس رہنے والوں کو ان کے شہر سے بھگانا یہ تو اور بڑا جرم ہے تم اس کا سارا ارتکاب کرتے رہو تمہارے اوپر کوئی حرف نہیں پکے تم دیندار بنے ہوئے ہو اور مسلمانوں نے صرف غلطی سے ایک یہ کر دیا کیا رجب کے مہینے میں کوئی قتل کر دیا تو اس کے اوپر اتنا بڑا پروگنا کرنے لگے تو اس پر مسلمانوں کو دراصل سکون نادل ہوا ساتھیو خیر ایک گھنٹہ ہو گیا شیخ عبد السلام کہتے ہیں کہ آپ لیٹ کر دیتے ہیں لیکن ایک بات کہہ کر کے اپنی بات بند کرتا ہوں غزوے بدر کا معاملہ جو ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے فوجی ٹولیوں کی بات کی تھی اس میں اللہ رسول شریک نہیں ہوئے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف بھیجتے ہی تھے آپ شریک نہیں ہوتے تھے نہیں آپ تو جہاد میں سب سے آگے آگے رہا کرتے تھے اسی لیے اس درمیان میں آپ صلی اللہ وسلم نے بہت سے ایسے ٹولیاں تیار کی ہیں جن کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لے گئے ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلی ٹولی جس کے ساتھ آپ گئے ہیں وہ سفر دو ہجری میں تھا سفر دو ہجری میں تھا اور مقام ابوا جسے آج آپ لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سفر کریں یا مدینہ تھا تو تقریبا ڈیڑھ سو کی کلومیٹر جانے کے بعد آپ کو وادی خوریبا کے نام سے ایک بورڈ ملے گا وادیے خرائبا. یہ ہے وہ جگہ ابوا یا بدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس مہاجرین کے ہمراہ دو سفر سفر دو ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک قافلوں کو روکنے کے لیے آپ وہاں تک پہنچے لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ تو ایک دن پہلے ہی یہاں سے گزر چکا ہے یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی عالم الغیب نہیں تھے جو ہمارے ہشور ہاں کیا جاتا ہے کہ اللہ سے عالم ال تھے یہ بات صحیح نہیں ہے آپ کو معلوم ہوا کہ عالم الغائب نہیں تھے لیکن ایک فائدہ ہوا وہاں بعض قبیلوں سے آپ نے صلح کیا بنو زمرہ وغیرہ ہیں اسی طریقے سے ربیع اول دو ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورا سے تقریباً اسی کلومیٹر دور رضوا پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ آتی ہے بواد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تک پہنچے اور وہاں بھی کافروں سے کوئی مٹبھیڑ نہیں ہوئی لیکن اس و... اس سفر میں ایک مسئلہ پیش آیا جو آپ لوگوں کے فائدے کہا میں ذکر کر دے رہا ہوں مسند احمد میں صحیح مسلم شریف ہوں مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے رسول شلطر بن عبداللہ کی روایت اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی تو جابر بن عبداللہ کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اس جنگ میں جا رہے تھے اس جنگ میں جا رہے تھے مسلمانوں کے پاس ہتھیار تو نہیں تھے بلکہ وہ اونٹ جو پانی بوجھ وغیرہ کے لیے رہتا وہ اونٹ لے کر کے مسلمان نکلے تھے اور مسلمان ایک اونٹ پر باری باری بیٹھا کرتے تھے اس لیے کہ دو تین مسلمانوں کے لیے کہیں ایک اونٹ ہوتا تھا تو ایک بار ایک انساری ایک اونٹ کے اوپر بیٹھا اور اسے بھگانا چاہا اٹھانا چاہا اسے ذرا تھوڑا سا اڑا تو کہتا البانت اللہ تیرے اوپر اللہ تعالی کی لانت ہو یہ بات جب آپ نے سنی ہے تو آپ نے کہا اللہ کی لانت بھیجنے والا کون ہے آپ لوگوں نے کہا کہ فلاں آدمی ہے آپ نے کہا ایسا کرو اب اس اونٹ کو چھوڑ دو, دو اس اونٹ کو چھوڑ دو اس کے اوپر تم نے اللہ تعالیٰ کی لانت بھیجی ہے اور کوئی ایسی چیز میرے ساتھ نہ چلے جس پر اللہ تعالیٰ کی لانت بھیجی گئی ہو اس کے بعد آپ نے فرمایا جو ہمارے اور آپ کے فائدے کی ہے ساتھیوں اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے عام طور پر عورتیں اس سلسلے میں بڑی کوتاح رہا کرتی ہیں اور ہم اور آپ کسی کو ملعون ہونے کی بد دعا کرتے ہیں کسی کو جنت سے محروم ہونے کی بد دعا کرتے ہیں کسی کو ہلاک اور برباد ہونے کی بد دعا کرتے ہیں کہ نہیں اور عورتوں کی زبان تو اس سلسلے میں بڑی تیز ہوتی ہے ارے مر جاتا تو اچھا رہتا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے نا یہ چیز قطعا شریعت کی اصطلاح میں غلط ہے آپ سرفر کیا بیان فرمایا تم اپنے اوپر دعا نہ کرو اپنے مال پر بد بدوا نہ کرو اپنی اولاد پر بدوا نہ کرو دیکھیے تین چیزیں آپ نے نہ اپنے اوپر بد دعا کرو نہ اپنے مال پر بد دعا کرو اور نہ ہی اپنی اولاد پر ظاہر بات مال میں اوڑھ بھی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے اپنی گاڑی بھی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے کہتے ہیں ارے گاڑی بڑی منفوظ نکلی ہے اللہ اسے برباد کرے جب سے میں لیا مجھے پریشانی کر رہی ہے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے نہیں تو بد دعا کا جہاں تک معاملہ ہے نہ اپنے اوپر بد دعا کرنی چاہیے نہ اپنی اولاد پر نہ اپنے مال پر ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے کہ ایسے وقت میں آپ کی زبان سے یہ دعا نکل رہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت اس وقت ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کا بچہ کہیں ہلاک ہو گیا ٹوٹو ساتھیو وقت نہیں بتا کہ بسا اوقات والدین نے ایک چھوٹی سی بد دعا کی ہے اپنے بچے کے بارے میں اور وہ وہیں پتہ باہر برباد ہو گیا تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے خود طور پر ہم نے اس حدیث کو رکھا ہے کہ اپنے اوپر بدوا نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اپنی مال پر اور نہ اپنے اولاد کے اوپر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع اول دو ہجری کے اندر ہوا یہ ہے کہ قریش نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو ایک بار جابر الفہری ہمارے خیال سے ایک کافروں میں سے تھا یا کرد ابن جابر الفاری اس کو کچھ سواروں کو دے کر کے بھیجا اور مسلمانوں کے جو جانور کہیں چراگاہ میں چر رہے تھے آتا ہے وہاں پر حملہ کرتا ہے جانوروں کو اس لے کر کے بھاگا اور چرواہوں کو قتل کیا اور کچھ آگ لگایا اور بھاگ کھڑا ہوا آپ وسلم کو جب خبر ملی ہے تو آپ نے اس کا پیچھا کیا ہے اور بدر کے قریب تک پہنچے ہیں لیکن وہاں سے وہ جا چکا تھا اسی حد کو بعض علماء نے گزوے بدر اللہ لکھا ہے اور آخر جو سب سے اہم چیز ذکر کرنے کی آگے والی مجلس اس کا تعلق ہے غزوے عشیرہ ہے عشیرہ ساتھیوں یمبو کے قریب ایک جگہ آج بھی ہے آج بورڈ ملے گا آپ کو العشیرہ یہ عشیرہ نہیں جو ریاض کے راستے پر ہے اور آپ سفر کریں گے تو العشیرہ نام سے پتا نہیں یہاں بہت سے چھوٹے موٹے گاؤں آباد ہیں آپ مکہ سے طائف کے راستے میں چلیے طائف کے بعد آئیے یہاں بھی آپ کو اشعرہ ملے گا مدینہ منورہ سے مکہ کے راستے وہاں بھی آپ کو اوشعہ ملے گا ریاض سے آپ کو بھی اشعرہ ملے گا اور پتہ نہیں کس طرح مگیا تو وہاں بھی اوشہرا تو اوشا کے نام سے بہت ہی گاؤں ہے یہ نا یہ اوشعرا نہ سمجھیے گا یہ یمبو کے قریب میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر کے شام کو جا رہا یہ ربیع الاول کا معاملہ ہے ربیعلا کا معاملہ ہے نہیں جماعد اللہ کا اس لیے ربی الاول کا معاملہ تو ابھی پیچھے نہیں تھا جماعد کا معاملہ ہے اور اس تجارتی کافلے میں بہت سامان آپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے کے لیے پیچھا کرنے کے لیے آپ نے اس کا پیچھا کیا صحاب کرام کی ایک جماعت ڈیڑھ سو سو یا دو سو تھے لیکن ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے تو وہ قافلہ گزر چکا تھا یہی وہ قافلہ ہے جو واپس آ رہا تھا جیسے اگلی مجلس میں آپ کو معلوم ہو گیا واپس آ رہا تھا تو اسی قفلے کے قافلے کے تعاقب میں اللہ نکلے تھے تو غضوے بدر کا معاملہ پیش آیا تھا اس لیے کہ یہ قافلہ جمع اللہ کے اندر جا رہا تھا ہے نا تو جمع اللہ جمع ال رجب شابان اور رمضان چار مہینے ہوتے ہیں ایک ڈیڑھ مہینے ظاہر بات اس کو پہنچنے میں لگا ہوگا ایک آنے میں اور صاحب ایک ڈیڑھ دو مہینے وہاں سے تو رمضان کے مہینے میں وہاں سے آ رہا تھا واپس تو اسی کے تعاقب میں لگتا دوبارہ نکلے اس لیے کہ یہ کافلہ بہت بڑا تھا اور اس پہ بہت تجارتی سامان تھا ایک ہزار اونٹ تھے تقریباً اس میں ذرا سوچیں آپ ایک ہزار اونٹ پر سامان لدا ہوا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس قافلے کو لوٹنا چاہیے تاکہ مکہ کے لوگ جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے انہیں معلوم ہو جائے کہ اب ہم بھی اتنے کمزور نہیں ہیں ہم دو سو تین سو آگے جا کر کے بھی ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں تو جب آپ جما در اڑا دو ہجری میں نکلے تو یہ قافلہ شام کی طرف جا چکا تھا اور یہی قافلہ واپس آ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے میدان میں مٹھے ہوئی اور بدر کا ذکر انشاء اللہ اب آپ کے سامنے اگلی مجس میں رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے آپ سے محبت کرنے آپ کی سنت پر عمل کرنے کے توفیق صبح نک اللہ ہم اشد اللہ الہ اللہ انت است و فروقہ